دیکھیے ہمارے نزدیک بہت ممکن ہے کہ یہ بات بری بھی لگے ہماری یہاں قوالی مزامیر کے ساتھ حرام اس پر آل فاضل بریلوی نے اپنا فتوا احکام شریعت میں تفصیل سے فتوا لکھا ایک بات رسالہ رسال ایک آلہ حضرت کا فتوا ہے اسی قوالی پر جیسے لوگ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز قوالی سنتے تھے وغیرہ وغیرہ اس میں تمام مشائل کے چشت کے پورے حوالے دیے اور انہوں نے کہا کہ مزامیر حرام است ڈھول تبلے سارنگی یہ حرام لہٰذا ہم ہمارے یہاں سے یہی فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ قوالی سننا منع ہے اور اگر بغیر مزامیر کے ہو تو آپ سن سکتے ہیں وہ بالکل ایسے جیسے کہ ناخوانی ہوتی اس لیے بچنا چاہیے نہیں نہیں اور ذرا میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سلسلہ چش کے بزرگ کون ہیں خواجہ غریب نواز تو اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کا نظام الدین اولیاء قطب رحم اللہ ان کے فتح لکھے ڈھول تبلا یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں حرام ہیں. اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جا رہے تھے اور کہیں سے بانسری کے آواز آ رہی تھی عبداللہ ابن عباس نے کان میں انگلیاں رکھ لی اور وہ موسیقی کی آواز انہوں نے نہیں سنی اس لیے بچنا چاہیے آپ بولیں